اب ایک اور بڑا مسئلہ آ رہا ہے غمن النا سے میں یقول و امنا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور لاتے بھی ہیں خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں کوئی فریب نہیں ظاہر بات ہے کہ مکے میں کوئی فریب کے لیے کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا وہ تو حالات ایسے پیدا ہوئے مدینے میں آ کر کہ جہاں ایمان کا اعلان فریب کے تحت بھی ہونے لگا لیکن یہ کہ مکے میں تو ظاہر بات ہے جو ایمان لایا اس کو باہر پڑنی شروع ہو گئی تو اس میں خامختہ کہے کے لیے کوئی جو ہے وہ جھوٹ موٹ کا ایمان کائ کو لائے گا لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کم ہمت ہوتے ہیں جیسا کہ میں بارہا افسرس کر چکا ہوں کچھ لوگ با ہمت ہوتے ہیں کچھ کم ہمت ہوتے ہیں با ہمت وہ ہے کہ جو ایمان لائے اب ہر چادآباد جو ہو سو ہو ماں کشتی درا بندا ہوتے جان جاتی ہے جائے کوئی بات نہیں جو ہو سو ہو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں اتنی ہمت نہیں ہوتی گھبراہ اٹھتے ہیں اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے استقابت کا ثبوت اب دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تمہارا کیا انجام ہوگا اب وہ ذرا ہے کہ اس میں ان کے لیے پھر تحدید ہے ومین انداز لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں بھیا کو آمنہ بلّہ امین اللہ عرمان لائے فائزا اوزی یا فلّہ جب اللہ کی راہ میں اللہ کی توحید کو ماننے کی وجہ سے ان کو ایزا پہنچائی جاتی ہے پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے جعلیٰ فطمت اللہ سے کہا اللہ تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی فتنے کو آزمائش کو یہ ایسے اس سے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے کم ہمتی ہے والا انجار نسوم الربے کا اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے صورت حال تبدیل ہو جائے فتح آپ کو مل جائے حالات اچھے ہو جائیں یقول اننا کننا معاکم اس وقت پھر یہ کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے یہ, یہ کردار پہلے بھی آ چکا سورہ بقرہ میں آ چکا سورہ حج میں آ چکا ومن النَّاسِ من سے من جامد اللہ اللہ حرف خیر القمان نہ بھی وہی نصابلب آج ہی خسرت دنیا والا وہی کردار پھر یہاں پر کوئی کہا کہ ابھی مان لے آئے لیکن جب تکلیف آئی کو مصیبت آئی تو ایسے گھبرا گئے جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے لیکن یہ کہ اس کے بعد اگر نصرت آ جائے تو یہ آپ موجود ہوں گے کہ ہم بھی ساتھی تھے آپ کے اب علیہ ص اللہ عالم صدور العالمین تو کیا اللہ بخوبی واقف نہیں ہے اس سے جو تمام جہان والوں کے دلوں کے اندر ہے اور جو ان کے سینوں کے اندر مثبت ہے ولادین عامن ولا منافقین اور یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچے اہل ایمان کو اور ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو گویا کہ یہ شکل جو ہے یوں سمجھیے یہ وہ روگ ہے کہ یہ اگر بڑھ گیا تم نے ابھی نپنی ایون انڈی بٹ ابھی فوری طور پر اس کی اصلاح کر لو فوری طور پر علاج کر لو ابھی ٹی وی کا تمہیں انفیکشن ہوئی ہے فرسٹ اسٹیج میں ہے علاج کر لو لیکن اگر کہیں تم نے اس وقت پرواہ نہ کی اس کی اور یہ مرض بڑھ گیا تو یہ منافقت تک لے جائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ پھر کھول دے گا کہ یہ منافقت ہے تو یہ ہے اصل میں پورے مکی قرآن میں یہ ایک جگہ ہے جہاں لفظ منافقین آیا ہے باقی کردار آیا ہے سورہ حج کے اندر بھی لیکن وہاں لفظ منافق نہیں ہے ممن اللہ حرفن فی الاب خیر منبی بہ نصابۃ فطنت خطرت دنیا بآخرا لیکن یہاں کھول دیا گیا یہ کردار کس کا ہے یہ تو پھر منافق نہ تھے مَنَّ مَنَّ اب ایک اور تیسرا پرابلم یہ تین پرابلم یہاں پر ٹیکل کیے گئے ہیں وہ نوجوان جن کے والدین ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے یا وہ کم ہمت لوگ جو ان ایزاؤں سے گھبرا رہے تھے اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ بزرگ لوگ بڑے مخلصانہ انداز میں آ کر کہتے ہیں نوجوانوں سے کہاں اپنے کیریئر برباد کر رہے ہو اچھے بھلے تعلیم حاصل کر رہے تھے تم جا رہے تم کس کام میں پڑ گئے ہو اب تمہاری تعلیم اس درجے کی نہیں رہی ہے تمہارا کاروبار اچھا جا رہا تھا کیریئر تھا تمہارا پروفیشن بہت چمک رہا تھا اور تم اس کام میں پڑ گئے ہو دیکھو یہ تو ایک شخص نے تمہیں بردلا دیا دیکھو ہمارے راستے پر چلو راستہ صحیح یہی ہے ہم آخر بوڑھے لوگ ہیں ہمارا تجربہ ہے ہم نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں ہم تمہیں اپنے تجربے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے راستے ہی پر چلتے رہو اور کوئی اس کے اندر نقصان نہیں ہوگا کوئی اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی اور اچھا اگر اللہ کے یہاں پکڑ ہوئی تو تمہاری طرف سے ہم جواب دیں تمہارے گناؤں کا بوجھ ہم اٹھا لیں اب یہ گویا کہ نہایت ناسحانہ انداز مخلصانہ انداز بزرگانہ انداز اس میں یہ بات کہی جاتی تھی اب اس میں کیا کرے اس کا جواب دیا گیا وہ کار لذید کفرزی ابل تب سبیلا اور کہتے ہیں یہ کافر ان سے کہ جو ایمان لے آئے ہمارے ہی راستے کی پیروی کرو چلے آؤ انہی راستوں پر ول نہمل ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کو یعنی تمہاری خطاؤں کا بوجھ تمہارے گناہوں کی سدا حب بت لیں گے وما ہوں بے من ملین خطا ہوں اور نہیں ہے وہ ان کی خطاؤں میں سے اٹھانے والے کچھ بھی ان نہ بون وہ جھوٹ بول رہے ہیں بولا یابتہ وہ اٹھائیں گے لازمن پھر دیکھیے وہ اور لازمن اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی اور یہ جو, جو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اپنے بوجھوں میں اضافہ کر رہے ہیں وہ مزید بوجھ ہوں گے لیکن ایز نوجوانوں اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تمہارے بوجھ جو ہے وہ نہیں سکیں گے وہ تمہیں کو اٹھانے پڑیں گے بلا یوس ار یومن قیامت یافترون اور ان سے لازمًا باز پرس ہوگی قیامت کے دن جو افطرا وہ کرتے رہے تھے جو جھوٹ انہیں گھڑا تھا کہ ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے جبکہ لاتر و واضح تم بدنا قیامت میں کوئی نہیں ہے جان جو کسی دوسرے کا بوجھ اٹھا لے. یہ تیرہ آیات بلکہ یہ کہ اگر حروف نکال دے تو بارہ آیات یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انقلابی اسلامی تحریک کے کارکن کے لیے یہ حرز جان بننے والی آیات ہیں کہ یہ معلوم ہے کہ اس کے ذہن میں اس کے شعور میں پیوست ہو جائیں جیسے کہ پتھر پر کھود دیا جائے اس کا نقش ہو جائے ولق ارسل قوم ہی فلب صفیم الفصلۃ خمسین عامہ فقد احمد طوفان الحم ضلع فدق الله العظیم اب شاہلی صدری و یس امری وحل القدت یفقبو قولی فراع کبوت کے کل سات رکوع ہیں پہلا رقو جیسا کہ میں عز کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے اہم ترین مقامات میں سے ہے خاص طور پر دعوت اور تحریک اور اللہ تعالی کے دین کے غلبے کی جد میں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں کارکنوں کو اس دور میں جبکہ پرسیکیوشن ہو ستایا جا رہا ہو مشکلات آ رہی ہوں قربانیاں دینی پڑیں تو اس کے جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سب کا بہت ہی جامع جو بیان ہے اور رہنمائی ہے وہ اس حقوق میں آ چکی ہے اسی لیے میں نے اس پر زیادہ وقف کیا ہے کہ جو عام طور پہ دورہ ترجمہ قرآن کے درمیان اتنا وقت جو نہیں لگایا جا سکتا تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب كا میں تذكرہ كرتا رہا ہوں كہ چند دنوں سے اس کا جو پانچواں حصہ ہے اس کا پہلا سبق جو ہے وہ اسی سورہ کبوت کے پہلے رکوع پر مشتمل ہے اور یہ اس حصے کا یوں سمجھئے کہ منزل فاتحہ ہے اس حصے کے لیے اب جو بقیہ چھ رکوع ہیں ان میں تین میں امباول رسول کا معاملہ آ رہا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ یہاں جو امباول رسول آ رہے ہیں تو بیچ بیچ میں خاص طور پر یہی جو مسئلہ ہے بیک گراؤنڈ میں جو مسلمانوں کے مسائل درپیش ہیں اور جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ و اور آپ کے ساتھی جن مسائل سے دو چار ہیں اور جو کچھ کے کشاک کش جو ہے مکے میں ہو رہی ہے اہل کفر اور اہل ایمان کے ماں بہن تو اس کے یوں سمجھئے بٹوین دی لائنس وقفے وقفے سے اس کی طرف بھی اشارے ہیں پھر جو بقیہ تین رکوع رہ جائیں گے ان تین رکوعوں میں دو لڑیاں ہیں جو بٹی ہوئی ہیں ایک لڑی میں خطاب ہے مشرقین عرب کی طرف اور ایک لڑی میں جو اہل ایمان تھے جو حدود اصل پر ایمان لائے تھے جو ان مشکلات سے دو چار تھے وہاں بھی پھر گن کر ہدایات ان کو دی گئی ہیں لیکن وہاں یہی ہے کہ وہ بٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے لڑیاں وہ کٹا پھٹا معاملہ ہوگا جیسے کہ سورہ بقرہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یا سورہ نسا میں ولکت ارس اللہ نوحا نے اور ہم نے بھیجا تھا نوہ کو اس کی قوم کی طرف فضب سفیم الفسنت عامہ تو رہا ان کے مابین وہ ایک ہزار برس سے صرف پچاس برس کم برس حضرت نوح کا ذکر کتنی مرتبہ آ چکا ہے لیکن یہ بات پہلے کبھی نہیں کہی گئی یہاں کیوں کہی گئی کیا مسلمان ہو تم ابھی پریشان ہو گئے ہو ابھی عشقے امتحان اور بھی ہیں اور جیسے کہ سورہ انام میں آیا تھا اے نبی اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں وہیں قسم کا فقط قصبہ من منقبل تو آپ سے پہلے ہمارے رسول تھے انہوں نے صبر کیا برا یاد کیجئے کہ ہمارے بندے لوہ نے علیہ اللہ تو وسلام نو سو برس تک صبر کیا تو اے مسلمانوں تم سوچو تم ابھی سے گھبرا گئے ہو یہ موجے پریشان خاطر کو پیغام لب ساحل نے دیا ہے دور نور وسالے بہر کبھی تو موجو میں گھبرا بھی گئی فاخت احمد طوفان تحم ظالم تو اس کی قوم کو حضرت نوح کی قوم کو آپ پکڑا طوفان نے اور وہ ظالم تھے گلاگار تھے فنجے نہ ہوا صاحب تھے تو ہم نے بچا لیا اس کو یعنی حضرت نوح کو اور کشتی والوں کو وجالنا ہے آیت العالمین نے اس اسے ہم نے بنا دیا تمام جان والوں کے لیے ایک نشانی وہ ابراہیم اور ہم نے بھیجا ابراہیم کو اس قالد قوم ہی جبکہ اس نے کہا اپنی قوم سے عمد اللہ و تقو اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو غالکم خیر القم الکم تم یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اگر علم رکھتے ہو انما تعبود المدون اللہ اوسانن یہ جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر یہ تو صرف بت ہیں ان کے تھان ہیں جو تم نے بنا لیے ہیں وہ تخلقہ اور تم نے جھوٹ موٹ گڑا ہوا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں کوئی صنعت نہیں نہ عقل میں اور نہ ہی کسی اللہ کی اتائی ہوئی کتاب میں تابدون رسک اب یہ لوگ جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہیں رسک نہیں دینے کا اختیار رکھتے فرتگو اند اللہ رسک کا تم رسک تلاش اللہ کے پاس اللہ سے مانگو رسک اللہ سے اپنی مشکل کشائی کی, کی درخواست کرو اللہ سے اپنی حاجت روائی کے لیے دعا کرو واب ہو اور اس کی بندگی کرو و شکرو اور اس کا شکر ادا کرو الیہ ترجعون یقیناً اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے اب یہ ذکر حضرت ابراہیم کا کر طویل کر جو ہے ایک جملہ معترضہ آ رہا ہے کہ رخ موڑ دیا گیا ہے اس وقت جو کشاکش ہو رہی تھی حضور کے اور مشرقی مکہ کے درمیان اب ذکر اس کا ہو رہا ہے وہی تو کہ اب خطاب ہو رہا ہے اہل مکہ سے اور اگر تم جٹلا رہے ہو فقط قزدما ممن قبل تو دیکھو تم سے پہلے بہت سی قوموں نے مما رسول بلام إِلَّ البین اور ہمارے رسول پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے واضح طور پر اور صاف صاف پہنچا دینے کے اب علم کی صبح دوں کیا وہ دیکھتے نہیں ہے کیسے اللہ تعالیٰ تخلیق پہلی مرتبہ کرتا ہے پھر وہ دوبارہ بھی کرے گا ان نظال کا اللہ سیر اور اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے کل سیرو فرغرد فن ضرور ان سے کہیے کہ ذرا گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کیفا بدالخلق کیسے اللہ تعالیٰ پہلے تخلیق کیا ہے اس نے خلق کو سم اللہ یمشت الآخری آخرا پھر اللہ اٹھائے گا یا اٹھاتا ہے دنیا میں بھی ہو رہا ہے کہ کھیتی جو ہے وہ ختم ہو گئی پھر اگر پھر ایک فصل گئی پھر فصل آ گئی تو یہ تو ایک سائیکل چل رہا ہے اور پھر یہ کہ اللہ تعالی دوسری مرتبہ تمہیں اسی طرح اٹھا دے گا نشت آخرہ جو ہے آخرت کی جو تمہیں اٹھانا ہے وہ اللہ کی اختیار میں ہے ان اللہ اللہ کو شہر قدیب قریب اللہ ہر شہر پر قادر ہے یامنگ شاہ و یاحمین شاہ وہ جس چاہتا ہے عذاب دے گا اور جس کو چاہے گا رحم فرمائے گا وہ اللہ تک لبون اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے ومان تم بھی بو جزیرہ اور تم اسے شکست نہیں دے سکتے زمین میں ولاف سوا نہ آسمان میں نہ زمین میں کہیں بھاگ کر نہ آسمان میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عادت کر سکتے ہو ومان عقم عداللہ بھی ملی ملا الصیر و نہیں ہے کوئی تمہارا اللہ کے سوا نہ حمایت یعنی اللہ کے ورے یا اللہ کے مقابلے میں یہ دون کا لفظ بہت سے مانی دیتا عربی زبان میں دیکھنا ہوتا ہے کس کانٹیکس میں کیا مانی ہے اس کانٹیکٹ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی نہ ولی ہوگا نہ نصیر ہوگا نہ کوئی حمایتی نہ مددگار ولہدین قفر بے آیات اللہ ولقا ہی اور جن لوگوں نے قبر کیا اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا وائے کا یسو یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں وہ اللہ کاذاب النلیم اور ان کے لیے ایک درناک ہے یہاں یہ جملہ مترجہ ختم ہوا اور اب پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ آ رہا ہے فما کا نہ جواب قوم ہی تو نہیں تھا کوئی جواب حضرت ابراہیم کے قوم کا اللہ عن کالو سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا افطلوح اور ہر اس ابراہیم کو قتل کر دو یا اسے جلا دو پنجا اللہ منات من تو اللہ تعالی نے انہیں نجات دی آگ سے ان نفیضہ آیا تن قومی یوم نون اور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں